رسول اللہ علی رسول اللہ وا علی حابی قیا نور اللہ مدن چینل کے ناظرین سلسلہ ہے احکام تجارت اور آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے مدن چینل کے اسکرین پہ آپ کالس uh, کے لیے واٹس اپ کے لیے نمبر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹسپ بھی کر ہیں یہ سلسلہ جو بالخصوص ہمارے تاجر اسلام بھائی اور بالعموم جس کو بھی مالی معاملات درپیش ہوں کوئی لین دین کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو شرکت کا معاملہ ہو مداربت کا معاملہ ہو یا اسی حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو تو وہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اللہ ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل بھی کریں گے اور مفتی صاحب سے جواب بھی لیں گے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے اول القیامت اکثر علیہ صلاح یعنی لوگوں میں قیامت کے نزدیک میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور آج سوال کے بجائے ایک اس بات سے بڑھیں گے کہ مفتی صاحب پچھلے ہفتے سلسلے میں شامل تو ہونا چاہا اور ہم نے بھی کرنا چاہا لیکن کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے مفتی صاحب شامل نہیں ہو سکے آج تشریف فرمائے تو پوچھتے ہیں پاکستان سے باہر کہاں گئے تھے کیا مصروفیات تھیں کیا جدول تھا کیا کیا وہاں پہ کیا کیا, کیا, کیا دیکھا کچھ مختصر سے پوچھ لیتے ہیں جی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء ابن المصطلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> میری بیرن الملکازے تھی ایک عالمی سطح پر کتب نمائش ہوتی ہے تو وہاں میں حاضر ہوا تھا جہاں پر بڑے تعداد میں دینی اور عربی کتابیں فقہی کتابیں موجود تھیں تو یہ وجہ ضیابت تھی غائب ہونے کی وجہ تھی بس ذرا تر وقت اسی والے سے گزرا تو سوال کی طرف بڑھیں. جی. جی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے کیا سوال کیا ہم کسی کے سامنے رکھتے ہیں جی جب کے حوالے سے بات کرنا جا رہا ہوں میرا کام ہے ہارو کا تو میں اپنا انسان سے کیچ لاتا ہوں کھلا دس دس والے نوٹ وہ دھلی ہوئی کاپیاں ہوتی ہیں وہاں ہم جو ہے وہ اس کو اوپر پیسے دے کے آتے ہیں وہ کیسا یعنی کہ جیسے نئی کاپیاں ہوتی ہیں ایک نئی کاپیاں ہوتی ہیں ایک دھلی ہوئی کاپیاں ہوتی ہیں تو دھلی پہ بھی, بھی جو ہے نا ہم پیسے اوپر دے کے آتے ہیں ہار بناتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں اور نیا کیش بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم پیسے اوپر دے کے آتے ہیں پھر ہار بناتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں اس کا جواب ٹھیک ہے جی نوٹ کیا سوال میں آئے <password> جی یہ نوٹ خریدتے ہیں نہیں سوال پورا سن میں ہے جی میں جو میرے خیال میں اس کا جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے کیونکہ سوال واضح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے موضوع بڑا اہم ہے ہم جی یعنی ہار خریدتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں واضح نہیں ہو رہا سوال ٹھیک ہے اگر یہ اگر یہ موجود ہیں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر کوئی جلدی نہیں آج کل فون جو ہے وہ بڑے سستے ہیں ٹھیک ہے بہ مشکل ایک منٹ کے دو ڈھائی روپئے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ٹھہر ٹھہر کا جو ہے ٹھیک ہے اپنا سوال دوبارہ ریکارڈ کرا دیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ عزیز ہم ان کا جواب شامل سلسلہ کر لیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اگر آپ سن رہے ہیں تو دوبارہ واضح الفاظ میں ٹھہر ٹھہر کر سوال ریکارڈ کرا دیں انشاءاللہ شامل کر لیں گے دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں جی سوال یہ تھا کہ وہ موبائل کے کام سے سوال تھا کہ اگر ہم کسی کو موبائل بیچتے ہیں تو وہ اس میں یہ سوال کرتا ہے کہ یار اس میں ویڈیوز فلمیں چل جائیں گی سانگ کتنے چلیں گے اب میری تو نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ناچ سنیں اس موبائل میں تلاوت سنے اگر ہمارے سامنے کہتا ہے کہ اتنی فلمیں چل جائیں گی اتنے ویڈیو چل جائیں گے سانگ وغیرہ چل جائیں گے پر مجھے وہ موبائل بیچنا میں اگر بیچ رہا ہوں تو ہوں تو نہیں تو <laughs> بڑا ہی اہم سوال ہے اور سکھی جی اعتبار سے بڑا نازک سوال بھی ہے جی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کا استعمال ہونا ٹھیک جی ہے کہ ایک چیز ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے جی جیسا جی کہ ایک ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ان کا جائز استعمال ہو رہا ہے صحیح اور عام طور پر عام طور پر کیا مدھیر میں لگے میں تو جائز ہی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہی لگے ہوتے کسی فلم کے شوٹ پر ٹھیک ہے تو وہاں جس طرح کا استعمال ہوتا ہر ایک اس سے واقف ہے ٹھیک ہے تو فقہ کرام نے ایسی چیزوں کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کا جائز اور ناجائز استعمال یہ استعمال کرنے والے پر ہے بیچنے والا اس استعمال سے بری ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر متعین ہو جائے کہ بیچنے والے نے یہی کام کرنا ہے یعنی گناہ گنا کا کام ہی کرنا ہے خریدنے والے خریدنے والے معاف گا اگر متعین ہو جائے کہ خریدنے والے نے گناہ کا کام ہی کرنا ہے ٹھیک مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چھری خریدنے آتا ہے پورے کرائن بتا رہے ہیں کہ اس نے جا کر قتل کرنا ہے جیسے ایک مثال ہے دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا دونوں خوب گتھم گتھا ہوئے اور خوب مار دھاڑ کی گسا ٹھنڈا نہیں ہوا ایک بھاگا سامنے دکان تھی چھری والے کی وہ اس سے آیا چھری دو درد کتنے کی ہے پتا ہے کس سے جا کے یہ قتلوں کی تل کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا اب مس یوز ہی ہونا جب اب ہو گیا ٹھیک ہے مس یوز ہی اس کو ہونا ہے ٹھیک دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک چیز کا استعمال عام ہے ٹھیک ہے اور زمن اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن جو غالب استعمال ہے اس کا وہ اور مقصد کے لیے ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اخبارات ہیں صحیح اب اخبارات کے اندر جو ہے وہ فلمی صفحہ بھی ہوتا ہے عورتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں ضمنی طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بیچنے والا جو بیچ رہا ہوتا ہے یہاں پر جو غرض ہے اصل میں آ, وہ ہے خبریں پڑھنا کہ اصل مقصود لوگ اس لیے اخبار پڑھتے ہیں خبریں پڑھی جائیں سوائے اس اخبار کے جو خاص ہوتا ہے فلمی اخبار ہے جس میں خبریں نہیں ہوتی صرف فلمی ہی دنیا ہوتی ہے تو وہ تو متعین ہے کہ اس کا مقصد اور ہے صحیح تو ایسا اخبار شائع کرنا تو کس طرح جائز ہو سکتا ہے صحیح اس کا مقصد تصویریں چھاپنا ہو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو اور تصویریں بھی واحیات تو جو عام اخبارات ہیں ان عام اخبارات میں اگرچہ کہ ضمنی طور پر کئی قابل اعتراض باتیں ہوتی ہیں لیکن اخبار کا جو ایک غالب استعمال ہے وہ ہے خبریں پڑھنا تو اس لیے اخبار کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا سوال جو سائل نے سوال, سائل کیا, نے سوال کیا, کیا ہے اب اگر یہ مثال کے طور پر پہلے اس کے زمانے میں وی سی آر ہوتا تھا وی سی آر بیچ رہے ہوتے اور گا کا کر کہتا کہ جی اس میں فلم کیسے چلے گی صحیح اور مجھے فلمیں ہی دیکھنی ہیں ٹھیک تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب ایک ارادہ متعین ہے صحیح اب گناہ کے معاونت کی صورت بن سکتی ہے ٹھیک میں بھی پوسیبل ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں رہا اب اس کی حساسیت اور نازکی بڑھ چکی ہے صحیح لیکن جو فون کا معاملہ ہے اس نے اگرچہ کہ یہ پوچھ لیا ہے کہ اس میں گانے چلتے ہیں یا فلمیں چلتی ہیں لیکن جو فون کا استعمال ہے صرف ان چیزوں کے لیے خاص نہیں ہے ٹھیک فون کا جو ہے وہ مطلب کہ پچاس سے ساٹھ استعمال موجود ہوتے ہیں ایک جو اسمارٹ فون ہوتا ہے جی سب سے اہم مقصد ہوتا ہے اس کا ٹیلی فون کال ٹھیک ہے ٹیلیفون کا بنیادی مقصد ہی وہی واٹس ایپ ٹھیک ہے میسیجز یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رابطے کمیونکیشن رکھتا ہے ٹھیک ہے پھر طرح طرح کی اپلیکیشن آتی ہے مفید اپلیک... اب سے ہماری نواز کی اپلیکیشن ہے جی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہے جی تو وہ بھی اسی مطلب اسمارٹ فون میں ہی آتی ہے جی اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ ضمنن فلم دیکھے گا یا کوئی اور چیز دیکھے گا اور اظہار بھی کر رہا ہے تو اس چیز کا یہ متعین استعمال نہیں ہے اور غالب استعمال نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقصود اصلی اس چیز سے یہی ہے صحیح تو اس جو آئٹم بیچا جا رہا ہے اس کا جو غالب استعمال ہے انہوں نے اخبار کی مثال دی ہے جی وہ دوسرا بھی موجود ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ معاملہ کافی نازک ہے یعنی بالکل ایک بال کے برابر لکیر ہے باریک سی صحیح صحیح صحیح اور ایک معاملہ جائز بھی ہو سکتا ہے گناہ گتر بھی بڑھ سکتا ہے صحیح صحیح تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فون بیچنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا آ, بعض اوقات اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو چل جائے گی یا نہیں صحیح. تو وہ فلم بول کر ویڈیو مراد لے رہا ہوتا ہے صحیح. تو ویڈیو تو ایک آ, اینیمیشن کی بھی دکھائی جا سکتی ہے اس اچھا میں میوزک نہ ہو کوئی بے پردگی نہ ہو کسی جو نہ وہ کی بھی دکھائی جا سکتی ہے صحیح. چیک کروانے کے لیے صحیح. تو اب دکاندار کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے وہ یہ نہ کہے کہ ہاں فلمیں چل جاتی ہیں کہ ہاں اس میں کوئی بھی ویڈیو چل سکتی ہے جی, جی یہ کہ ماشاء اللہ میں سوچ رہا تھا کچھ بولنے کا لیکن جب میں نے مفتی صاحب کو اتنا محتاط جواب دیتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے اپنی نیت ریورس کر لی میں نے کہا ہم اگلی کال کی طرف بڑھیں گے اور جتنے مفتی صاحب نے جواب دے دیا وہی کافی ہے ماشاء اللہ اس وجہ اگلی کال لیتے اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا جی محمد شہباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے میں بیسیکلی جاب کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بزنس شروع کروں تو مجھے اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں میرے پاس قریب آٹھ سے دس لاکھ روپے کا ہے انویسٹمنٹ بڑی ہے تو بتا دیں کون سا چیزیں پانی پہ کر لوں میں نے ایٹ ایم ایس سی کی انوائرمنٹ سائنس میں تو ویسے مجھے سجیشن دے دیں کون سا ہے بزنس شروع کیا جا سکے دین کی روپ میں اس میں آسانی ہو تجارت میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں دوبارہ سنا اس کا کال کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چلا بھی دیں اور ہمیں بتا بھی دیں محمد شہباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے میں بیسیکلی جاب کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی بزنس شروع کروں تو مجھے اس بارے میں انوائن کر دیں میرے پاس تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپئے کا ہے انویسٹمنٹ پڑی ہے تو بتا دیں کون سا بزنس آسانی سے کر لوں میں نے ایف ایم ایس سی کی ہوئی ہے انوائرمنٹ سائنس میں تو ویسے مجھے سجیشن دے دیں کون سا بزنس شروع کیا جا سکے ان کی روح میں آسانی اور تجارت میں میں کرنا چاہ رہا ہوں جاب کرتے ہوئے سال ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ کی اچھی نیت ہے یعنی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں جی ایک مباح نیت ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر اچھے پیریز شامل ہوں تو سواب کی بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کسی نجائز کام کی نیت نہیں ہے جائز کام ہی کی نیت ہے جی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کون سا کام کریں یہی پوچھ ہے ہیں یہ تو دیکھیں آپ کو کس چیز کا تجربہ ہے آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اک مرتبہ بڑی اچھی لگی کسی کو کہہ رہے تھے وہ کسی نے پوچھا کہ کون سا کام کرنا چاہیے جی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ کیا کرتے رہے آپ کے والدین کیا کرتے رہے تو آپ پہلے ترجیح آپ کی وہی ہونی چاہیے اس میں آپ کو کچھ تجربہ ہوگا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندے آپ کے پاس آپ سے جاب کرنے کو ٹائم نہیں ہے آپ کو انویسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے معتبر دوست احباب تلاش کریں تو آپ کا پیسہ شری طریقے سے اپنے کاروبار میں لگا سکیں اور جائز نفع آپ کو دے سکیں ٹھیک اب آپ کے دوست کیا کام کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ٹھیک وہ آپ کو کیا پیشکش کریں گے یہ بھی پتہ نہیں ٹھیک تو اسلام آباد سے شاید جی جی تو صدر کے اندر صدر پنڈی میں دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے تو جب آپ کو لگے کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں یا میرے دوست جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کاروباری شراکت چاہتے ہیں اور اس طرح کی ہم شراکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں ہی دارالفتہ اہل سنت پنڈے چلے جائیں اور وہاں جا کر جو آپ کا معافی ضمیر ہے جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں اور اس کے حوالے سے اپنی رہنمائی لیں گائیڈ لائن لیں کہ آپ کے اور آپ کے دوست کو یا آپ کے اور آپ کے شرکت دار کو ان ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے کیونکہ بزنس تو ایک سمندر ہے جس کی جو ہے وہ آغاز اور انتہا تلاش کرنا بہت مشکل ہے طرح طرح کے کام میں دنیا کے اندر طرح طرح کے کام میں تو جب تک خاص سپیسیفک دائرہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک جو خاص ہدایات ہیں وہ دینا مشکل ہے ٹھیک ہے ویسے ان کی کال سنگھ آیا بہت کے کہ جاب کرتے ہیں اب یہ کاروبار کا سوچ رہے ہیں اس پہ انہوں نے مطلب مشورہ مانگا ہے اچھی چیز ہے اور جو بھی کام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استخارہ بھی کر لیں مدنی پنسورا کتاب ہے امیر علیہ سنت دامد القاطم لالیہ کی مرتبہ کتاب ہے تو مدنی پنصورا کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے نوافل کا باب اس نوافل کے باپ کے اندر نماز استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو وہ جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے اور آہری طیبہ میں بیان ہوا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد عربی دعا پڑھنی ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے تو جب بھی کسی کام کا ارادہ بنے تو اس میں نتیجہ کیا کیسے آئے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے تو مدنی منصورہ سے نماز استخارہ کا طریقہ دیکھ کر تین دن یا سات دن تک استخارہ بھی کر لیں جی اور یہ مدنی پنسور آپ کو مقصبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے بھی مل جائے گا کتابی صورت میں اور اس کا پی ڈی ایف ورژن آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا مختلف لینگویجز میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میں راول راہل پری نظیر سلطان بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے دو ہزار بارہ اور تیرہ کی اس میں سولہ یا ستارہ کرتا ہوں بہت جائز ہے یا نہ ہے اللہ دیکھیے نجائز ہونا تو واضح ہے اس کا کہ آپ, آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں اور خاص طور پر اب اس جھوٹ کی جو شدت ہے یہ بڑھتی چلے جائے گی مختلف اعتبار سے مثال کے طور پر اگر وہ چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے تو محالہ ممکن ہے وہ ایکسپائری کی طرف جا رہی ہو اور کھانے پینے کی تو بات دور کی ہے چپلے جو آتی ہیں نا جی یہ تک ایکسپائر ہو جاتی ہیں جی بالکل ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے ایک مرتبہ میں چپل خریدی اب وہ سفر تھا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں مین مارکیٹ سے خریدوں کہیں قریب سے خرید لی جی جی میں بمشکل ایک کلومیٹر میٹر چلاؤں گا جی بالکل وہ پاش پاش ہو گئی ٹھیک جی ہے پتا چلا کہ جی ان کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے اور یہ ایکسپائر چپل تھی تو صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی ڈیٹ بدلیں گے تو قانونی جرم تو ہے بہت بڑا قانونی جرم ہے اور شریعی اعتبار سے بھی آپ جھوٹ سے کام لیں گے دھوکہ دہی سے کام لیں گے کہ ظاہر بات ایک چیز کی جو وہ ہوتی ہے معیاد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ٹیکنالوجی اگر وہ الیکٹرانک کی چیز ہے تو ٹیکنالوجی اتنی آگے جاری ہوتی حق ہے کہ یہ کون سے وزن کی ہے کون سے جنریشن کی چیزوں ہے یہ ایجاد ہے اسی اعتبار سے جو اس کی ترجیحات ہیں وہ واقع ہوتی ہیں اگر اسے یہ نہ بتایا جائے چھپایا جائے تو دھوکہ دہی کا عمل پایا جائے گا اچھا مجھ کا ویسے تو آپ نے جواب دے ہی دیا لیکن بال فرض کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا اگر ہم ٹائم شیڈول چینج کرتے ہیں ڈیٹ چینج کرتے ہیں تو اس چیز کی ماہیت میں تبدیلی نہیں آتی وہ نقصان نہیں دیتی خراب نہیں ہوتی دیکھیے جہاں ٹائم لکھا جاتا ہے نا وہ ایسی چیزیں ہوتی ہے آپ نے کپڑے کا کہیں لکھا ہوا دکھا ہے کہ ہزار سترہ تک یہ کپڑا کارآمند ہے ہاں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں وہیں لکھا جاتا ہے وہ ٹھیک تو جب لکھا ہو تو پھر اس کی پاسداری کریں پاسداری کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی ہاکامی تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ میرا تعلق سی اے فیلڈ سے ہے تو ایک شخص کا کیس ہمارے پاس آیا ہے جس میں اس نے بینک سے لون لیا ہوا تھا انٹرسٹ پہ اور اس کا کہنا ہے کہ بینک نے اس سے زیادہ انٹرسٹ چارج کیا ہے تو اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو چیک کریں اس کا کہنا ہے کہ بینک نے غلط انٹرسٹ چارج کیا ہے تو کیا ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اور بینک سے اس سے پھر بات چیت کرنا کہ انٹرسٹ کس بیس پہ لگایا گیا ہے اور اس کے اوپر فیس لینا کیسا یہ بتا دیں بہت ہی نئے انداز کا سوال ہے میرے لیے تو تو بھارت دیکھیں اس نے ایک معاہدہ کیا سودی معاہدہ اور اس نے سود کی ادائیگی کی اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے سود کی جو ادائیگی ہے وہ زیادہ کر دی ہے کیونکہ کائبور ریٹ ہوتے ہیں تو کائبور ریٹ بیان کرنے میں کمی زیادتی بیک نے کر دی ہے تو آپ جو ہے اس کی تفتیش کر کے میرے کائب و ریٹ جو ہیں وہ دیکھیں اور دیگر چیزیں دیکھیں اور میرا جو سود تھوڑا سا کم کروا دیں جی سود تھوڑا سا کم کروا دیں جی تو یہ براہ راست ڈائریکٹلی سودی کام میں معاونت ہے جی تو سودی کام میں معاونت اور کیس کو ہینڈل کرنا اس کی مدد کرنا اس کیس کے اندر یہ ایک ناجائز کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نشاد فرمایا ولا تعاون الادوان گناہ کے کام پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو ماشاء. ابھی جناب محترم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہم اشیاء اشیا خریدوں فروخت کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں اور میں نے ایک دکان سے ایک بڑی شاپ سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کوئی سامان نہیں لیا میں نے ان سے پچاس ہزار روپے لیے جس کا انہوں نے تین پرسینٹ لیا کیا یہ ہمارے لیے اور اس دکاندار کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ان کا تین پرسینٹ کاٹنا ٹھیک ہے یا نہیں کیا کیا کیا سوال, سوال نہیں لیا ایک سوال میں دو سوال کر دیے انہوں نے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بڑی دکان سے وہاں سے پچاس ہزار روپے ادھار لیے ہیں اور انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے اس انکم کو لیا ہے تین پرسینٹ وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ بیرون ملک میں سے زیادہ ہوتا ہے جی ایک شخص ہے اس کو بینک نے سہولت دی ہوئی ہے کہ تم اتنے پیسے تک قرضہ لے سکتے ہو ٹھیک اور اتنے ادائیگی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا قرضہ نہیں لے سکتا ہو گیا وہ چیزیں خرید سکتا ہے مختلف جگہوں سے جہاں جاؤ کریڈٹ کارڈ مشین کریڈٹ کارڈ چلتا ہو وہاں پر ٹھیک ہے جہاں ایکسیپٹیبل ہے وہاں پہ یوز کر لو کر سکتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ کسی دکاندار سے اس کے جان پہچان ہے اس کو کہتا ہے یار میں نے چیزیں تو نہیں خریدنی ٹھیک ہے میں نے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے صحیح میں کارڈ گماتا ہوں ٹھیک ہے تم اتنے کا بل بنا دو صحیح اور مثال کے طور پر بل بنے گا ستر ہزار روپئے کا صحیح تو مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دینا تین پرسینٹ دکاندار بھی ادا کرتا ہے دو تین پرسینٹ اور باقی تم نفع کے طور پر رکھ دینا تو یہ تو ویسے ہی سودھی معاملہ ہوا اس کے سودی ہونے میں تو کیا شک ہو سکتا ہے اور رہی بات یہ کہ کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے متبادل موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈیبٹ کارڈ جو ہے اے ٹی ایم کارڈ جو ہے اس پر جو ہے وہ انسان جو ایک ہے نا کیش نہیں رکھ سکتا اور کارڈ رکھنا چاہتا ہے وہ کارڈ یوز کرے تو کریڈٹ کارڈ ہی کوئی حل تھوڑی ہے کریڈٹ کارڈ ایک سودی نظام پر چلنے والا ایک کارڈ ہے ٹھیک ہے جس کا سود سے ہی تعلق ہے سود سے بھی تعلق ہے نہیں سوچ سے ہی تعلق ہے یعنی yani سب سے پہلے فارم بھرا جاتا ہے صحیح. کہ اگر آپ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوئے پیمنٹ ادا نہیں ہوئی تو آپ کو پر ڈے اتنا سوت پے کرنا پڑے گا ٹھیک سب سے پہلے تو یہ فارم بننا پڑتا ہے وہ کہتا ہے یس آئی ایم ایگری ٹو دس کنڈیشن تو اب جب وہ لکھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایگری ہوں جی تو اس نے ایک سودی جو معاہدہ ہے وہ تو سائن کر لیا یعنی ابھی اس نے کوئی لین دین نہیں کی اس کے باوجود سودی معائنہ معاہدہ سائن کر لیا یہ اس کی پہلی غلطی ہے صحیح. اب اگر وہ لین دین کرتا ہے جی تو لین دین دو طرح کی ہوگی <coughs> اس کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے جی اور اس نے کوئی قرضہ نہیں لیا کہ اپنے پیسے خرچ ہوئے ٹھیک تو اس خرید و فروخت پر اثر نہیں پڑے گا صحیح جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ تو جائز ہی چلائے گی ٹھیک ہے <coughs> لیکن اگر اس نے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے اور اس نے خریداری کر لی پہ نہیں کر سکا اور وہ مرحلہ آ گیا کہ سود دینا پڑا جی حالانکہ اس کے پاس سباب تھے ٹھیک ہے یہ اس سے بچ سکتا تھا سود کی ادائیگی سے لیکن سستی سے کام لیا اور یہاں تک کہ اسے سود دینا پڑ گیا تو جس راستے پر یہ چلا تھا اس راستے میں اس کام کا خطرہ موجود تھا ٹھیک جبھی یہ اس کا مرتکب ہو گیا صحیح اور جو تشہیر جو ترغیبات اور جو یہ مفت میں لاکھوں لاکھ کا قرضہ دینے کی جو پیشکشیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے مفاد کیا ہے کہ بندہ کبھی نہ کبھی تو پھنسے گا ٹھیک اور سود دے گا سود دے گا تو اداروں کو انکم ہوگی ٹھیک تو اب جب یہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کو سود دینا پڑ جاتا ہے یہ دوسری غلطی کا مرتکب ہوگا مرتکب ہوگا ٹھیک تو یوں اس نظام کے اندر دو غلطیاں ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کارڈ بنوا لیا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے ٹھیک ہے وہ توبہ کرے اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایس اپنے اکاؤنٹ کو دیکھے اگر اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں جی تو وہ ہرگز ہرگز کچھ نہ خریدے مختب یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کریڈٹ کارڈ جو یوز ہوتا ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں تو اس میں میری آبزرویشن ہے آپ اس کی مطلب تصویر فرما دیں کہ یہ ایک فیشن اور دوسرا ایسا لگتا ہے کہ ہلس یعنی بعض لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے اماؤنٹ اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے یعنی وہ اچھے خاصی حیثیت رکھتے تھے جی بات یہ نہیں ہے جی بعض جگہوں پر اس کو مجبوری بنا دیا گیا جی جی ہے ٹھیک مثال جی کے طور پر بعض جگہوں پر جو ادائیگی جی ہے جی, جی وہ ایسی کر دی گئی ہے کہ جی آپ کریڈٹ کارڈ ہوگا تو آپ ادائیگی کر سکتے ورنہ آپ نہیں کر سکتے الٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر میں ابھی ایئرپورٹ پہ تھا جی اب مجھے وہاں پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی ٹھیک وہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا تھا مفت والا ٹھیک اب میں نے معلومات کی کہ میں کیسے پرچیز کر سکتا ہوں ٹھیک تو مجھے کہا گیا کہ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ وہ آئے گا آپ اکاؤنٹ میں ڈال لیں اور ہو جائے گا ٹھیک میں نے کہا میں تو کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا کارڈ بھی ملتا ہے آپ فلاں شاپ پہ جائیں آپ کو ایک کارڈ ملے گا وہ سکریچ کریں آپ جس طرح ہوتی ہیں لوڈ ڈالتے ہیں تو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا پھر میں نے تیسرا طریقہ استعمال کیا وہ بھی جائز تھا ٹھیک تو کینک مستقی کہ بعد جگہوں پر الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے راہیں موجود ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک اور کارڈ بھی آج تو طرح طرح کے آ گئے ہیں یعنی بعض اوقات بندوں کو پتا نہیں ہوتا وہ سمجھے ہوتا ہے کہ ایک ایک کارڈ ہماری مجبوری ہے ایسے کارڈ بھی آ چکے ہیں جس میں سدھی معاملہ نہیں ہوتا اور بندہ ان کے ذریعے اپنے معاملات نمٹا سکتا ہے ٹھیک ہے جی راہیں موجود ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی سلامتی والی راہ مل جائے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں محمد حسن تاریخ مندی باؤدین پنجاب چیرج کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جانور خرید کر کسی دوسرے بندے کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے پھر وہ جانور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جو پالنے والا ہوتا ہے اور وہ اور جو اس کا اصل مالک ہوتا ہے وہ اس جانور کو بیچ کے پیسے آدھے آدھے کر لیتے ہیں تو یہ جو طریقہ کہا رہے درست ہے اس حوالے سے فرما دیجیے اور دوسرا جو موٹر سائیکل گاڑی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لیس یعنی قسطوں پر لی جاتی ہے تو وہ درست ہے اگر درست نہیں ہے تو اس کا خان سا بتا دیجئے اللہ دیجیے ٹھیک ہے جی اس مرتبہ سے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ کم از کم دو مہینے بعد یہ سوال آیا ہمارے پاس ورنہ تو ہر دو ہفتے بعد یہ جو سوال ہے جانوروں کی افزائش والا جی یہ آ رہا ہوتا تھا یہ ایک ہے بہت بڑی انڈسٹری یہ لوکلی بھی بہت چل رہی ہے اور ویسے بڑے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ فیکٹریاں ہوتی ہیں جی فارم انڈسٹریاں ہوتی ہیں گھر گھر میں جو ہے وہ جو ایک طبقہ لوڑ طبقہ گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے چیزیں لگا کے وہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو دیہاتوں میں نہ تو کارخانے ہوتے ہیں نہ فیکٹریاں ہوتی ہیں محنت مزدوری بھی نہیں ملتی نوکریاں بھی نہیں ملتی پرائیویٹ جاب بھی نہیں ملتی مزدوری کا کام بھی نہیں ملتا یہ سورت ہوتی ہے ٹھیک تو یہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے جانور کے ذریعے کاروبار کرنا جو طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کے جانور ہیں اور دوسرا پالے گا اور آخر میں جو ہے وہ جو پیدائش ہوگی ان کو بیچ کر ادا ادا کر لے گا اگر پیدائش ہی نہ ہو تو جائے یا ہو اور وہ مر جائے ہلاک ہو جائے تو تو جس نے پالنے کی محنت کی ہے اس کی محنت تو ضائع ہوگی ٹھیک تو یہاں اس موڈ آف ٹریڈنگ کے اندر اس طریقہ کار کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے خرابی کا پہلو یہ ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے جو جانوروں کو پال رہا ہے اس کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے اس لیے یہ طریقہ جو ہے وہ شرن جائز نہیں ہے اس کا متبادل موجود ہے جانور خریدنے والا جو ہے وہ جانور اس کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو وہ جانور یا تو خرید کر دے گا یا اس کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے صحیح تو وہ اس کو اگر پہلے سے موجود ہے تو آدھا بیچ دے ادھار میں ٹھیک مطلب پہلے سے جانور ہے اس کے پاس ٹھیک ہے کے طور پر وہ پچاس ہزار کا جانور ہے صحیح تو تو کہ یہ جانور میں جو میرا شیئر ہے میں نے آدھا جانور آپ کو بھیج دیا तो جانور تو آدھا کیا بھیجے گا آدھا شیئر آپ کو بھیج دیا یہ پچیس پچیس ہزار یہ جانور ہم دونوں کا ہے اس کی پیسے آپ مجھے ایک سال بعد لوٹا دینا سال ہے جتنے عرصہ میں معیدہ ختم کرنا ہو اتنے سال کے منتظر دے ٹھیک اگر جانور خریدنا ہے منڈی سے تو اس کو قرضہ دے دے کہ یہ پیسے لے لو تم آدے ٹھیک ہے اور یہ پیسے میرے ملا لو یہ تم قرضے کے طور پر رکھو جانور خرید کے پالو جانور ہم دونوں کا ہو گیا ٹھیک ہے تو جب بچے پیدا ہوں گے تو دونوں کے ہوں گے جانور بڑھے گا جانور کی عمر میں اضافہ ہوگا گوشت میں اضافہ ہوگا جانور مہنگا ہوگا جانور بکے گا اس میں دونوں کا شیئر ہوگا ٹھیک تو یوں جو ہے ملکیت کے اعتبار سے دونوں اس جانور میں مساوی حق رکھیں گے اور جانور کی قیمت میں اضافے پر بھی پالنے والے کا استحقاق بنے گا جی اور جو بچے پیدا ہوں گے اس پر بھی اس کا مساوی استحقاق بنے گا ٹھیک جی یوں جو اس کے حقوق ہیں پورے طریقے سے ادا کیے جا سکیں گے ٹھیک جی دوسرا سوال تھا ان کا وہ گاڑیاں لیز کے حوالے سے کیا کہ گاڑیاں جو ہیں بائی کیا کاریں وغیرہ لیج پر لینا کیسا ہے یہ سوال بھائی اتنا ہی تھا دیکھیں گاڑی اور موٹر سائیکل لیز پر کرنا لینا کیسا ہے تو ایک سوال ہے اب کن شرائط پر لے جاتی ہیں وہ شرائط کیا ہے وہ معاہدہ کیا ہے دار و مدار اس چیز پر ہے जीज़. تو وہ معاہدے کی تفصیل آپ بتا کر ہی پوچھ سکتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی जी, بتائیے ہمیں محمد شفیع اطاری تفصیل و ضلع ملتان فیضان مدینہ بستی ملوک کے قریب عرض یہ ہے یہ ارادہ کیا تھا میں نے عمرہ کا اب فرض علوم کا کورس بھی چل رہا ہے سننے میں آتا ہے کہ یہ سنت ہے عمرہ فرض علوم سے اتنا فرض ہے پوزیشن میری یہ ہے کہ اگر مجھ پر ہر حج فرض ہے تو میں پہلے فرض علوم سیکھ لوں اور جب حج کا موسم آئے گا حج کر لوں گا حج کے لیے پوزیشن یہ ہے میری گاڑی ہے میری قسطیں ہیں چھ لاکھ پیچھے تیس ہزار روپے مہانہ نقدوں کی تقریباً گاڑی بن جائے گی چالیس لاکھ کے لگ بھگ تو عرض یہی ہے میری کہ میں عمرہ کروں یا فرض علوم سیکھوں آپ نے پوچھے تو دو سوال ہیں لیکن آپ تین سوال پوچھ گئے <laughs> <laughs> فرض علوم سیکھوں عمرہ کروں یا حج کروں جی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حج مجھ پہ فرض ہے یہ کہا ہے جی نہیں انہوں نے ایک مثال دی ہے گاڑی ہے اور کچھ اس طرح ہے تو پیسوں کے حوالے سے دی ہے وہ کہ عمرے کے ساٹھ ہزار روپے اور گاڑی کے بھی پیسے ہو جائیں گے حج مجھ پہ فرض ہے ابھی اگر میں فرض علوم سیکھ لیتا ہوں تو پھر میں حج پہ چلا جاؤں تو اب وہ بہتری کی صورت یہ پوچھنا چاہ رہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آمنے سامنے نہ بیٹھا ہو نا آدمی جی وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتی ابھی میں گیا ہوں ایک اسلام بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا نا وہ اتنا پیچیدہ سوال مجھے لگا تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں تو پھر وہیں بیٹھ کے ڈسکس, ڈسکس کریں گے اچھا وہاں انہوں نے جب اپنا مسلا بیان کیا میں نے سنتا رہا دو سے تین منٹ کے اندر اپنا مسئلہ گن کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت آسان اور واضح مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض علوم کے اندر کلاس جو ہو رہی ہے تو وہ سارا سال تو نہیں چلتی ہوگی جی ایک مہینے کی ہوگی دو مہینے کی ہوگی چار مہینے کی ہوگی تو اگر یہ پوری کر کے عمرے پہ چلے جائیں گے تب بھی عمرے کرنے کا موقع موجود ہے ٹھیک پہلا سوال دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمرے پہ جانے کی وجہ سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور حج اگر فرض ہے تو عمرے پہ نہ جائیں حج ہی کریں گے صحیح اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے ٹھیک تو اس لیے پہلے تو اس بات کا تعین کر لیں کسی اچھے عالم سے پوچھ لیں خاص طور پر جہاں آپ فرض علم پڑھ رہے ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ مجھ پر میری یہ کنڈیشن ہے حج فرض ہوا ہے یا نہیں اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ کے پاس مالی استطاعت ہے کہ آپ اس سال عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک کر لیں کوئی حج نہیں ہے اگر ایسی پوزیشن ہماری طور پر کہ عمرہ کیا تو حج نہیں کر سکیں گے تو عمرہ نفلی چیز ہے عمرہ نہ کریں حج ہی کریں جی تو یوں جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہوگی اس کے اعتبار سے ہی आ, بالکل متعین اور واضح جواب دیا جا سکے گا فی الحال تو اگر اور مگر میں جواب آپ حاضر ہیں جناب ایسے مختلف یہ جو آپ نے بات کی کہ سامنے ہی سائل بیٹھا ہو سامنے موجود دیت ہو دیت ہوتے تو, تو با سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں تو اب اس کی مثال ہم دے چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو پچھلے اتوار کو جب آپ سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا تو پھر اسلام آباد سبزی منڈی میں کیا گیا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے آن ایئر کیا تھا اور اس میں میں نے یہ بات مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھی تھی کہ اکثر آپ فرماتے ہیں کہ اس سوال پہ سوال قائم ہوتا ہے یا اس میں ابہام ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بھی موجود ہے کیونکہ اس سوال پہ سوال قائم ہو رہا تھا یہ فرض علم کو مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھا کورس دعوت اسلامی کئی جگہوں پہ کروا رہی ہے اس کے مدنی چینل پر بھی اور دعوت اسلامی کا جو آفیشیل سوشل سوشل سائٹ کا پیج ہے اس پر بھی اس کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب جب موقع ملے ضرور کریں اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق تھا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میں آفتاب بتاری فاروق نگر سیئر کر رہا ہوں اس حساب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنا رکشہ کسی اسلام بائک کو مطلب دیا ہوا ہے ڈھائی سو روپے بہاڑی تو کیا اس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ اجارہ کرنا یا ان کو اجیر رکھنا طریقہ درست ٹھیک ہے جی ایک جگہ اجارہ بھی فرما رہا ہے دوسری جگہ اجیر بھی کر رہا ہے جی ڈیکوریشن کا سامان لے کر آتے ہیں تو کیا ڈیکوریشن والا آپ کا اجیر بن جاتا ہے ایک ہوتا ہے افراد سے اجارہ ٹھیک ان کی خدمات پر ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے چیزوں کا اجارہ یعنی اجارے کو انگریزی میں لیزنگ بولتے ہیں لیز بولتے ہیں تو ایک ہوتا ہے چیز کے بینیفٹ اٹھانا ٹھیک چیز کو لیس پر لینا ٹھیک اور ایک ہوتا ہے جو فرد ہے انسان ہے انسان کی خدمات لینا اس کو نوکری پر رکھنا سروسز بیس ہو سروس بیس ٹھیک اس کی سروس استعمال کرنا ٹھیک تو یہاں آپ نے کوئی بندہ کرائے پر نہیں لیا اپنی چیز اس کو کرائے پر دی ہے ٹھیک کہ آپ کا رکشا ہے اور وہ رکشا چلائے گا اور آپ کو پیسے دے دے گا تو بنیادی طور پر تو یہ جا ٹھیک ہے لیکن اس میں جزوی طور پر کچھ خامیاں آتی ہیں جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ مینٹیننس پر کیا ہوگا اور جناب فلاں چیز پر کیا ہوگا فلاں چیز پر کیا ہوگا تو عام طور پر تو مینٹیننس جو ہے وہ ڈرائیور پر ہی ڈال دی جاتی ہے جی <تصفح> کہ تم ذمہ دار ہو لیکن, لیکن, لیکن, لیکن فکری اعتبار سے ہمیں اب تک اس کی گنجائش نظر نہیں آئی ٹھیک تو آپ تھوڑا سا کرایہ بڑھا دیں بولے ڈھائی سو کے بجائے چار سو روپے کر دیں صحیح لیکن مینٹیننس آپ خود اونر ہے وہ کرے گا وہ خود اس کو مطلب گھر کرایہ پہ لیتے ہیں جی تو گھر کرایے پہ لینے کے بعد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا جو چیز بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہی وہ لگائے گا ایسا نہیں ہوتا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہاں بھی مالک کی ذمہ داری ہوگی کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو صحیح کروائے گا سوائے یہ کہ اس کی غلطی ثابت ہو ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے صحیح تو اس میں تو اس کی غلطی ہے اس کا تو جو تاوان ہے وہ خود ادا جو چلانے والا ہے وہ ادا کرے گا لیکن اگر کوئی چیز چلتے چلتے گھس گئی ہے ٹوٹ گئی ہے ہاں تو اس میں رکشے والے سے لینا یہ درست نہیں ہے ٹھیک کرایہ تھوڑا سا بڑھا دیں ملے آپ صحیح لیکن اس کو یہاں کور کر لیں ایکسپنس جو آپ خود برداشت کریں ٹھیک ہے جی اگلی کوالی محمد عثمان بات کر رہا ہوں منڈی بودی میرا مفتی صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ منافع کی شرح کیا ہونی چاہیے مثال کے طور پہ ایک رکھ لیے ایک سو بیس بی. روپئے تین سو چار سو یا مطلب یہاں تک ہم سیل کرتے ہیں تو یہ نجائز منافع ہوگا کہ جائز منافع ہوگا یہ شریعت, شریعت متحرہ نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے یہاں <تصفح> تک کہ پہلے فکا اکرام نے جی حکمرانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کسی چیز کی جو نفع ہے اس کی حد مقرر کریں ٹھیک اوپن رکھا تھا پرائز جو چاہے لے لیں پرائز مارکیٹ کے ساتھ خاص ہے جیسی مارکیٹ چڑھے اوپر ہو نیچے ہو ٹھیک بعد میں جب دیکھا گیا کہ لوگوں کو تنگی اور دشواری ہوتی ہے تو پھر فکائے کرام نے حکمرانوں کو اجازت دی کہ وہ پرائز مقرر کر سکتے ہیں ٹھیک سو کہتے ہیں تسعیر تصہیر کا جو نظام ہے وہ مقرر کر ہیں پھر کیا گیا تو پرائز کا جو معاملہ ہے وہ آ, مقرر نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز اتنے کی بیچ سکتے ہیں زیادہ کی نہیں بیچ سکتے تو جہاں قانونی طور پر مقرر ہے تو قانون کی روح سے جی اب اس کو فالو کرنا ضروری ہے ٹھیک لیکن جہاں نہیں ہے مقرر جیسا کہ جیولری ہو گئی کپڑے کا سامان ہو گیا کاسمیٹکس ہو گئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں حکومت کوئی قیمت مقرر نہیں کرتی فریقین کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا قیمتیں مقرر کرتے ہیں تو وہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کی چیز ہے آپ جھوٹ نہ بولیں دھوکہ دہی نہ کریں ایب نہ چھپائیں اسی قیمت جتنی چاہے لے سکتے ہیں لیکن مسلمانوں پر خیر خواہی اور ان کے ساتھ بھلائی کی نیت کے پیش نظر اگر آپ سستا بیچیں گے تو آپ کو اس پر نیکیاں ملیں گی اور ویسے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چیز اگر مارکیٹ میں مثال کے طور پر ساڑھے تین سو کی بک رہی ہے اور آپ نے بھی ساڑھے تین سو کی بیچی تو تو کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا ٹھیک لیکن مارکیٹ میں بک رہی ہے وہ سو روپے کی اور ایک نیا گاہک آیا اور آپ نے ساڑھے تین سو کی بیچ دی تو یہاں پھر جو نا انگلیاں اٹھتی ہیں اشنمائی ہوتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بندہ کاٹتا ہے جی تو اس کو مایوس سنجا جاتا ہے تو اب مایوب چیز سے بچنا بھی بہتر تو ہے ٹھیک جی تو یوں یہ کم از کم آپ مارکیٹ کے ساتھ چلیں اس میں زیادہ بہتری ہے ویسے تو, تو آپ نے شرعی اور قانونی پہلو بیان فرما دیا یہ بیان اخلاقی اخلاقی پہلو بیان, بیان, بیان فرما دیا آپ نے کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تجارت سے متعلق ہے تو بزنس کے حوالے سے بھی اس کو کچھ اہمیت حاصل ہے کہ جو پرائز ہے وہ کس حد تک پڑھائے جائیں کم رکھیے اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان جی سفر مسفر ان کا مہینہ ہے ماہ رضا چل رہا اور میں نے تین یا چار سال پہلے ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا ماہ رضا پر اس کے گلدست ان شاء مدنی چینل کے نام سے ایک میزبان کے ساتھ تھا جی فضل بھائی میزبان تھے تو اس میں اعلیٰ کا جو رسالہ تدبیر فلاح اس رسالے کے نکات پر غصوی تھی کہ یہ تدبیر فلاج والا سے لکھا کہ مسلمانوں کا معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے جی چار اصول بیان فرمائے آپ نے جی اس میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اپنی چیز کی قیمت کم رکھیں یعنی جی نفع کم رکھیں جی تاکہ کاروبار زیادہ سے زیادہ ہو سکے جی نفع زیادہ رکھنے میں چیز کم بکے گی یعنی نفع کم سے سیل زیادہ سُنے جی نفا زیادہ رکھنے میں چیز کم بکے گی ٹھیک ہے اگر اس کو فائدہ ہوتا تھا مثال کے طور پر دس ہزار روپے کا جی اس کا تو فائدہ پورا ہے ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ فارمولا دینے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے بھائی اگر یہ چیز سستی بیچتا ہے تو چیز بکے گی ہزار آئٹم ٹھیک ہے مہنگی بیچتا ہے تو چیز بکے گی ڈھائی آئٹم ٹھیک ہے اس کو نفع اتنا ہی مل رہا ہے ٹھیک لیکن معاملہ کیا ہے کہ پوری جو معیشت ہے جی وہ گھومتی ہے گردش کے گرد ٹھیک ہے کہ جس چیز کی رولنگ جتنی زیادہ ہوگی معیشت کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک اگر ایک چیز ایک کارخانہ ڈائی سو کے بجائے ہزار بنائے گا کارخانے والے کو زیادہ فائدہ ہوگا بالکل ہوگا جو مزدور اس میں کام کریں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا جو لوڈنگ لے کر آئیں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر جو لوگ لے کر جائیں گے ان تک وہ مصنوعات زیادہ پہنچیں گی کیا بات ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ جی ایک شخص کو فائدہ پہنچے اور وہ امیر ہوتا چلا جائے اور پیچھے کے اتنے لوگ ہیں وہ بچارے جو ہے وہ سکتے رہیں اور وہ پائی پائی کے محتاج رہیں تو یہ ایک معاشی نظام ہوتا ہے جب آپ چیز سستی بیچ بیچتے ہیں تو پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے زیادہ تیار ہوتی ہے اور اس میں پوری چین کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اصول الازت امام رسند علی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر فلار سالے کے اندر فرمایا ہے مکتبود المدینہ نے بھی کتاب کامیابی کا راستہ کے نام سے معاشی ترقی کا راستہ اس عنوان سے چھاپا ہے ایک کال لیتے ہیں جی محمد نبیل اطاری عرب شریف سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ میں نے بینک سے کریڈٹ کارڈ لیا لیکن وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ پری پیڈ کریڈٹ کارڈ ٹائپ ہے مطلب اس میں ہم لوگ پیسے سبمٹ کرائیں گے تو ہم ٹرانزیکشن کر سکیں گے کوئی کیا یہ کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے یا نہ جائز میں نے ارض کیا تھا کہ بہت ساری اقسام کے کارڈ آتے ہیں جی میرے ذہن میں ایک یہ کارڈ بھی تھا اس طرح کے کارڈ بھی آ رہے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال ٹھیک ہے جس طرح موبائل بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈالنے اور جتنے پیسے ہوں گے اتنا وہ یوز ہو سکے گا اس کے علاوہ وہ یوز نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو کارڈ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا شرائط ہیں کیا کنڈیشن ہیں کیا صورت ہے ٹھیک یہ مجھے معلوم نہیں ہے صحیح یہ بیرون ملک ہیں وہاں کیا نظام ہے تو لہٰذا میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مکھ سوالات تو بتایا جا رہے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے پچھلے ہفتے کیونکہ گیپ آیا تو ہمارے سائلین کے ذہنوں میں سوال ہوں گے آج وہ پچھلے ہفتے کے بھی پھر سوالات آئے ہوں گے ایسا لگتا ہے تو بارہ سلسلے کا وہ ختم ہوا انشاءاللہ شاء کل بروز پیر یہ سلسلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بجے دیکھ سکیں گے اور پھر اگلی آنے والی رات کو یہ تقریباً کم ساڑھے بارہ بجے یہ سلسلہ دوبارہ ٹریلی کاسٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکیں گے اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے سلو الحدیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم